دو رکت نماز اس کی چلی گئی اب دو رکت اسے پڑھنی ہے تو اب وہ کیا کرے کہ جب دو رکت میں بیٹھے تو اس پر اتحیات پڑھنا تو واجب ہو گیا اتحیات پڑھے اتحیات پڑھنے کے بعد جب امام دونوں طرف سلام پھر لے اب وہ کھڑا کھڑا ہونے کے بعد اپنی نماز کو سنا کے ساتھ شروع کرے جیسا کہ اپنی نماز پڑھتا ابتدان اس میں دونوں پہلی رکاتوں میں کراط کرے گا اور آخری میں کراط نہیں اور اگر اس نے پہلی دو رکاتوں میں مطلقن کراط نہیں کی یا کچھ دیر سے کراط کی مطلقن کراط اگر نہیں کی تو اس, کے نماز اس کی نماز فاسد اس کے وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک جملہ تلاوت کرنا یہ فرض ہے اور ہمارے امام اعظم ابو ہنی اللہ اللہوں کا فتویٰ ہے پورے سور فاتحہ کی ایک ایک آیت کا پڑھنا بھی واجب اور اس کے بعد ہمیں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ بھی واجب تو کئی واجب ترک ہوئے اس کے اور فرض بھی ترک ہوا لہذا نماز فاصل ہوگا دوبارہ پڑھے گا جی ہاں جی ہاں نہیں سو سے نہیں ہوگی دوبارہ پڑے گا